بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلي محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم وقرم وخارعان وقرم. الله سبحانه وتعالى. فيقو الله ودس لسلسل درس درس نمبر يارم باب تحرات سطح نمبر سات و سطح نمبر آج جو ہے آپ لوگوں کے حضور میں پیش کرنے کی شراب حاصل کراؤں یا یہ آج کی یہ بات جو ہے طارت کوبرا کے بارے میں ہے غسل کے بارے میں ہے غسل کیسے کرنا ہے اس کے ترقی بیان کر رہے ہیں تو یہ چیز آپ لوگوں کو معلوم ہے میرے محترم عزیزہ نگرانی قارہ نگرامی یہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وضو اور غسل ان دونوں کا صحیح ہونا ہاں بہت سے عبادتوں کے لیے بنیاد کی حیثیت رکھتے ہیں اگر یہ دونوں غلط ہو دونوں غلط کریں تو نماز باطل ہو جاتی ہے ہاں جب قرآن کو حال لگائیں گناہ آ جاتا ہے توافا تواف سائی تواف ہو وہ باطل ہو جاتی ہے غسل باطل ہو تو ایسے ہی بہت سے گناہیں جو ہے ہمیں الٹا آ سکتے ہیں لہٰذا ان چیزوں کو ہمیں صحیح طریقے سے جاننا چاہیے اور باقی شرعی احکام بیان کرنے میں میں نے لوگوں کو ایک چیز پہلے بیان کیا تھا رسول اللہ کے حدیث کہ اللہ فی دین دین میں حیا نہیں ہے یہاں اسی سے مراد علماء نے یہی تشریح ہے دین سمجھنے میں دین جاننے میں دین کے احکامات جانے میں ہم جو ہے غیر ضروری شرم کا شکار نہ ہو جائیں اور پھر ہم دین سے جاہل رہیں اور دین کے احکامات سے نا رہیں اور پھر اس عمل کو ہم باطل طرقے سے کرتے رہیں پھر ہمارے عمل باطل ہو جائیں ہاں لہذا دین کے احکامات جانا ضروری ہے البتہ جو ہے ایک علم طب ڈاکٹری علوم اور ایک یہ شریعت کے احکامات میں سے کچھ موضوعات بہت حساس ہیں ان کو پڑھنا تھوڑا سا مشکل پڑھانے والے کے لیے بھی مشکل ہو جاتی ہے اور سننے والے کے لیے بھی تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ وہ محسوس احکامات رکھتے ہیں بولتے ہوئے بھی سننے سنتے ہوئے بھی یقیناً ہاں جی انسان احساسات کا شکار ہو جاتا ہے ویسے شرمایہ اس میں سرمایہ کا پہلو زیادہ موجود ہوتا ہے لیکن دین ہے دین کو سمجھنا ہے یہ مو موضوعات ہیں جو اللہ نے اپنے قرآن پاک میں بھی بیان فرمایا رسول نے اپنی احادیث میں بیان فرمایا اور ہمیں ان احکامات کو جاننے کا حکم دیا اس لیے ہمیں جانے بغیر ہاں جی پر عمل نہیں کر سکتے ہیں. اس لیے جو ہے دین کو ہم نے سمجھنا ہے اور سمجھ کے عمل کرنا یہ نقطہ ہمیں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے میرے خاران گرامی کہ دین پر عمل کرنا بھی آخرت کی نجات کے لیے ضروری ہے اور صحیح طریقے سے عمل کرنا بھی نجات کے لیے ضروری ہے اور غلط طریقے سے عمل کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں سوائے تکلیف اور زحمت کے اس لیے دین کو صحیح طریقے سے ہمیں سمجھ کے کرنے کی کوشش کرنا چاہیے تو شاشد علی رحم فرماتے ہیں غسل کے اندر تحت کبرا کے اندر کل چار واجبات ہیں ہاں یہ چار واجبات ہیں آج سنتیں ہیں بس ان کو ہم نے پورا کر کے انجام دے دیا تو سمجھا آپ کا غسل بالکل صحیح ہو گیا آپ نے صحیح شریع غسل کیا ہے تو شاس فرماتے ہیں سب سے پہلا واجب جو غسل میں ہے وہ فی القبرہ طارت قبرہ میں ذینی غسل میں یعنی قبرا سے مرد بڑی تحرت یعنی غسل میں وجوہات نیتوں سب سے پہلا واجب نیت ہے جیسے کہ وضو میں بھی سب سے پہلا واجب نیت تھا تو نیت کیا چیز ہے واحع نیت یہ انتقولہ یہ کہ آپ کہیں قلب کا اپنے دل میں ہر نیت حقیقت میں دل میں ہی ہوتا ہے سوچنا ہوتا ہے زبان پاری کرنا بہتر پہلو سہمتی مطلب نیت جو ہے پہلا واجب نیت نیت یہ کہ آپ دل میں کہیں کیا کہیں یہ الفاظ آپ دل میں کہیں اس ان الفاظ کا اپنی زبان میں معنی مفہوم دل میں آپ نے سوچ لیا تو سمجھو آپ نے غسل کر لیا اب اس کو زبان پر کسی بھی زبان میں جاری کرنا یہ بہتر صورت ہے تو شخصیت غسل کے الفاظ یوں فرماتے ہیں جب آپ جائیں تو آخت سلو لے الجنابت اِ ہدا سلجنابتِ وسط باحت صلاۃ لی وجو بھی اللہ یعنی میں غسل کرتا ہوں لہ رخ الجنابت رفع دور کرنے کے لیے حدث حکمی نہا پا کے کیونکہ یہاں کوئی چیز آپ کے جسم پر لگا ہوا نہیں ہے اللہ نے دہنے کو کہا تو دہنا ہے اللہ نے کہا جب تو آپ ایم دوہیں گے اپنے جسم کو آپ سن نہیں کریں گے اس وقت تک آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو اس کو بلتے ہیں حکمی نا پاکے حدث یعنی حکم کیا یا دوہ لو تو ہم دوہ لیتے ہیں تو حدث کو دور کرنے کے حدث وہ حالت ہے جس کے ہوتے ہوئے آپ نماز اور دوسری بہت سے عبادتیں نہیں کر سکتے جیسے تواسائی قرآن کو حال لگانا وغیرہ قرآن پڑھنا بھی غسل کی حالت میں تو تسلوم میں غسل گردان رفی حدث جنابتیں دور کرنے کے لیے جنابت کے حدث کو وسط وات صلاحی اور نماز کو جائز بنانے کے لیے لوجو لی بھی واجب ہونے کے بنا پر اور یہ غسل کرنے کا حاصل مقصد کیا ہے اللہ، قربتا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہاں جی تو یہ غسل کی ایک قسم ہے جس کو غسل جنابت کہتے ہیں یہ کہ غسل مرد عورت دونوں پر واجب ہے ہاں جی یہ غسل غسل جنااب کہتے ہیں اس کی ابھی آگے تفصیلات آئے گا غسل جناب کب واجب ہوتی ہے کون کے غسل کو غسل ہے کون سی اسباب انسان میں پیدا ہو جائیں تو غسل جنابت کیا جاتا ہے جناب کے نام سے وہ ساری چیزیں ابھی آ رہے ہیں اس وقت ہم تفصیل سے بیان کریں گے تو ایک تو یہ نیت جو ہے آپ نے دل میں سوچنا ہے اگر زبان پر بھی جاری کریں سرمت و عین جرات اگر آپ جاری کریں انہیں الفاظ کو علیہسانی کے زبان پر بھی معال قلبی دل میں سوچنے کے ساتھ ساتھ ثواب ہُن تو یہ بہت بہت بہتر صورت ہے سواد کے ساتھ آ جائیں تو بہتر کے معنی میں تین نقطہ والا ساتھ کے ساتھ آ جائیں تو وہ اجر اور ثواب کے معنی میں ہے تو یہ سواد کے معنیٰ میں بہتر والی پہلو ہے تو اصل چیز نیت کا یہ کہ آپ اسی معنی مفہوم کو آت صلی اللہ فدت سے جناب وس واط اللہ کے معنیٰ مفہوم کو اپنی زبان میں دل میں سوچیں یا آپ ان الفاظ کا معنی آ رہا ہے تو پھر آپ ان الفاظ کو اپنے دل میں سوچیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر یہ واجب ہے پھر زبان پر جاری کرنا بہتر صورت ہے رائے اور یہ پہلا واجب ہو گیا نیت کرنا یہ نیت آپ نے چہرہ دھونے سے پہلے ہے سر دہنے سے پہلے پڑھنا ہے سر دھونا شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے یہ نیت کرنا ہے ٹھیک ہے جی آگے فرماتے ہیں وہ غسل جمی بدنے کا پھر آپ نے دوہنا ہے اپنے پورے دوسرا واجب پورے جسم کو دہنا غسل دہنا جمی تمام بدن جسم کا تیرے اور دوہنا تمہارے پیر پورے جسم کا غزل و بدنے کا آپ کے پورے جسم کو دوہنا بل اجتیاب پانی پہنچاتے ہوئے تاہتا کل تین حال بال کے نیچے حال بال کے جڑوں تک پانی پہنچاتے ہوئے پورے جسم کو آپ نے دوہنا ہے ایک مرتبہ ایک مرتبہ پانی پہنچا کے دوہنا واجب ہے اب پورے جسم کو جب آپ دہیں گے تو کیسے دہیں گے اب اس کے لیے آگے آیا تیسرا واجب ترتیب ہے تو آپ نے دوہنا ہے جسم کو لیکن اس ترتیب سے دہنا ہے اندھا نہیں دہنا ہے ہاں جی ترتیب سے دہنا وہ تیسرا واجب ہے ترتیب کیا ہے تیسرا واجب ترتیب جو ہے وہ ان تصبہ ترتیب یہ ہے کہ آپ بہائیں پانی کو ڈالیں پانی کو سب سے پہلے راہ سے سر پہ ڈالیں سر کو صحیح طرح سے پانی پہنچائیں اس میں صحیح مال کے پانی سر کے جڑوں تک بال کی جڑوں تک گردن سے اوپر کا حصہ جو پورے سر کو دھولیں پانی ایک دفعہ پہنچا کے دھونا سر کو واجب ہے سب سے پہلے پانی سر پہ ڈالیں سر آپ نے فرض کرو ایک دفعہ پورا پورا دوہ لیا پانی پہنچا کے صحیح مال کے پھر اس کے بعد ترتیب کیا سما جانب الحمن پھر دائیں جانب کو دائیں جانب کو کانجے سے لے کر پاؤں کے سروں تک اگلے اور پچھلے یبد المس کا پورا پورا آپ نے پانی پہنچا کے ایک دفعہ مال کے دوہ لیا دائیں جانب کو کانجے سے لے کر پاؤں کے سروں تک تو یہ دائیں تائیں کو پہلے دویں گے شمع الل جانب لے پھر آپ پانی ڈالیں گے دائیں جانب بائیں جانب پہ خیر اللہ یہ اس اللہ ٹرانہ دینا خیر اللہ ہاں جی پھر الل جانب لے سر پھر بائیں جانب آپ پانی ڈالیں اور اس پہ وہ بھی کاندھے سے لے کر پاؤں کے سروں تک اور آگے اگلے پچھلے دونوں حصہ جب دن اس کا دھن پہ غب رول پہ اس کا ہاں اس کو پانی پانی پہنچا دیں تو یہ ہو گیا آپ کا غسل سب سے پہلے آپ نے سر دہیا ہاں پورا, پورا پورا پانی پہنچا کے ایک دفعہ پھر دائیں جانب کندھے لے کے پاؤں کی سروں تک ہاں اگلا پچھلا دونوں حصہ پورا آپ نے جسم کو دائیں جانب پورا کا پارا دہ لیا پانی صحیح پہنچا کے پھر سم اعلیٰ جانب رہے سر پھر بائیں جانب کو پورا پورا پانی پہنچا کے ہاں کندھے سے لے کر بائیں پاؤں کے سروں تک آ، آ، آ، اگلا پچھلا دونوں حصہ پیٹ کی جانب آ کے جانب پانی پہنچا کے دہ لیا تو یہ آپ کا غسل کا واجب حصہ ادا ہو گیا ہاں یہ ترتیب ہو گئی اس ترتیب سے دہنا واجب ہے ہاں اس ترتیب سے دہنا واجب ہے اور ول موالات پھر آخری واجب جو ہے موالات ہے موالات یعنی یا کہ بعض دیگر ان اعمال کو بجا لانا پہلے نیت پھر سر کو دہنا پھر دائیں جانب کو دہنا پھر بائیں جانے کو دھونا اور ان کاموں کے بیچ میں کوئی فالتو کام نہیں کرنا یعنی سر دو کر آپ ایک کپڑا جوڑا دہ لیں ہاں پھر اس کے بعد آپ نے پھر جسم کو دہ لیں نہ ایسا نہیں کرنا فالتو کوئی کام نہیں کرنا ہے غسل کے دوران بس غسل کے عمل کو یہ کہ بعد دیگر آپ نے انجام دینا ہے تو اس کو موالات بولتے ہیں ہاں اس کو مولا نہیں یہ ہے کہ جیسے ارضو میں بھی آپ نے پھول لیا مولا دینی ارضو کے یہ کے بعد دیگر پہ در پہ غسل کے عملیات کو انجام دینا اور بیچ میں آپ نے کوئی فالتو کام جو غسل کے عمل سے ہٹ کر ہے اس کو انجام نہیں دینا کبھی مجبوری سے کوئی چھوٹا کام ہو جائے تو وہ مسئلہ جیسے صابون کے در رنگ دیا ٹونٹی مثلاً بند کر دیا کھول دیا ایسا کوئی چھوٹا مسئلہ ہے تو پیش آئے وہ کوئی حرش نہیں ہے ہاں یہ کوئی بالٹی تھا اس کو تھوڑا آگے ہٹانا پڑا یہ چیزیں اس میں شامل نہیں لیکن دیکھیے کوئی حالتوں جیسے کپڑا جوڑا دہ لیا آپ نے اس کے کام کرنا غسل کے دوران جائز نہیں تو یہ غسل کے جو ہے ایک مجموعی واجب احکام اس میں بتایا ہے ویسے پورا ترتیب جو ہے غسل کا ہاں جی یہ ہے پہلے پہلے آپ نے جسم کو پاک کرنا ہے آپ کے جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی ناپاک چیز لگا ہوا ہو اس کا آپ نے پہلے پاک کرنا ہے اور استنجا کرنا ہے اس انجاز سے آپ فارغ ہوگا جسم کے کسی بھی حصے پر کوئی ناپاکی لگا ہوا اس کو پاک کرنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے باقی جو ہے اس کے بعد پھر آپ نے فارغ ہاتھوں کو کلائیوں سے نیچے تک تین دفعہ یا دو دفعہ دوھنا یہ سنت ہے اس کے بعد کلی کرنا منہ میں پانی ڈالنا تین دفعہ یا دو دفعہ یہ بھی سنت ہے اس کے بعد ناگ میں پانی ڈالنا یہ بھی دو دفع دفعہ یا تین دفعہ یہ بھی سننا تھے. یہ تین کام جو ہے آپ نے کرنے کے بعد اب آپ نے نیت کرنا ہے ہاں جی غسل کی نیت کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر بسم اللہ کا پڑھنا بھی سننا تھے ابھی سنتوں میں آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے غسل کی نیت کرنا ہے نیت کرنے کے بعد پھر آپ نے سر کو دہنا ہے سر پورا ایک دفعہ دوہنا واجب ہے پھر دائیں طرف پورا کاندھے سے لے کر نیچے تک ایک دفعہ دہنا پھر بائیں طرف جو ہے سے لے کر نیچے تک پاؤں تک پاؤں ایک دفعہ دوہنا واجب ہے تو یہ ایک ایک دفعہ آپ نے سر دائیں بائیں آپ کا غسل واجب ادا ہو جاتی ہے ہاں جی اور اگر آگے آئے سنتوں میں کہ اگر آپ نے تین دفعہ لیا تو وہ سنت ہے ہاں جی تین دفعہ دوہنا سر کو تین دفعہ پھر دائیں طرف کو تین دفعہ پھر بائیں طرف تین دفعہ پانی پورا پورا پہنچا کے دھونا یہ سنت ہے باعث سے ثوا پورا جھر ہے لیکن کبھی پانی کم ہے یا بہت سردی ہے پانی تین جان دفعہ لگائیں تو انسان بیمار ہو سکتا ہے تو ایسے موقعوں پر آپ ایک ایک دفعہ سے بھی آپ کا غسل ادا ہو جائے گا صحیح طریقے سے پانی پہنچا کے ایک ایک دفعہ آپ نے دھو لیا آپ کا غسل ادا ہو جائے گا یہ ایک غسل کا ترقہ جسے غسل ترتیبی بولتے ہیں ٹھیک ہے جی غسل کا ایک اور ترقہ ہے جس کو غسل ارتماسی بولتے ہیں ارتماس یعنی ڈبکی لگانا غسل ارتماسی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے جو ہے پہلے سنجا کر لیا جسم پہ جو بھی ناپاکی ہے اس کو پہلے پاک کریں گے پھر ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو لیں گے پھر منہ میں ناک میں پانی ڈالیں گے دو دفعہ تین دفعہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر غسل کی نیت کریں گے اس کے بعد چلو جس گھر میں کوئی تالاب ہے ہین تو اس میں یا کوئی دریا کے ساتھ کنارے ہے تالاب ہے اس میں اس نے ڈوبکی لگایا ہے یہ جی, نیت پڑھ کر ڈوبکی لگایا تو اس سورج میں جو پورا جسم پانی میں ڈوب گیا تو پھر اس کے بعد میں پھر باہر آ کر جسم کو مالا تو اس طرح بھی اس کا غسل ہو جاتا ہے ایک دفعہ ڈبکی لگائے پورا پورا جسم پانی کے اندر ڈب جائیں تو اس کا غسل اس طرح سے بھی واجب ادا ہو جاتے ہیں اس قسم کے غسل کو غسل اعتمادی بولتے ہیں سات فرماتے ہیں وہی نگرام اس تفیلم آئے اگر آپ نے ڈبکی لگایا پانی یہ غسل کی دوسری قسم ہے پانی میں مستعباً گیرتے ہوئے یعنی پانی پہنچاتے ہوئے تاہ تک کل نشارتے ہر بال کے جڑوں تک اور پورے جسم کو تو سقت ترتیب ہی تو ترتیب سے ثاقب ہو جائے گا چونکہ آپ نے ہر جسم کو ایک ساتھ دو لیا لیکن وہ حصلت الموالہ لیکن پہ در پہ کرنے والے کام آپ کو حاصل ہو گیا بلاکل فتح بدون کسی زحمت کے تو اس طرح جو یہ ترخوی اس کو غسلے اعتمادی کہتے ہیں جیسے آج کل بوجھ لوگوں نے گھروں میں سوئمنگ پھول بنایا ہوا ہے یعنی اس کے سسٹم گھروں میں بنایا تو اس میں بھی وہ اس طرح غسل کر سکتے ہیں پہلے جسم کو پاک کرو استنجا کرو پھر جو ہے منہ میں پانی ڈال سننا تھے ناک میں پانی ڈالنا سننا تھے پھر ہاتھوں کو بے سے سے لے دہنا سننا تھے پھر بسم اللہ عرمین بڑھ کر نیت کریں نیت کرنے کے بعد پھر آپ پانی میں ڈھوک کے لگائے پورا جسم ڈھوک گیا تو آپ کا غسل مکمل ہو جاتا ہے غسل یہ بھی صحیح ہے تو اس طرح آپ کو غسل کے واجبہ درجہ آپ تک پہنچا دیں غسل کی دونوں قسموں کی باقی سنتیں انشاءاللہ ہم کل آپ کو پہنچا دیں گے اللہ ہمیں دین کو سمجھ کر دین کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق توفیقہ طافلم عوامی الم